اور ظبی اللہ سمیل علیم منصی طرزیم من حضی و نفقی ہی و نفسی و تخبس من بادی من, من حرحجل جسد اللہ خبار علم انہو لا علمیاؤ اللہ یہ سبیلا اتخاد وقام ظالم وت خدا قوم موسا ممبی اور موسا علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد بنا لیا من ہلی ان اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا جاسا دن جو ایک قسم کا جسم تھا لاہو خوار اس کی گائے جیسی آواز تھی علم یا رو انڈہ و لالوکلو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا ولا یک دین اور انہیں کوئی راستہ بھی نہیں دکھاتا اتخاد وقام و ظالمین انہوں نے اس کو پکڑا اس کو معبود بنایا وقام ظالمین جبکہ وہ ظالم تھے موسا علیہ صلاۃ و کی یہ قوم بنی اسرائیل فر کے ساتھ رہے تھے فرعون اور اس کی قوم ظاہر معبودوں کی پرستش اور پوجا کیا کرتے تھے اور بت تراشے ہوئے تھے انہوں نے اور ان کے پیچھے یہ لوگ چلتے ان کی پرستش کرتے عبادت کرتے اب جس وقت موسا علیہ سرات و سلام جس طرح کہ آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ سمندر پار سے گزرے سمندر پار کیا تو ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو اپنے بتوں پر مجاور بنے بیٹھے تھے اور پھر کیا تھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جس طرح ان کا معبود ہے ویسے ہی ہمیں کوئی نہ کوئی معبود بنا کے دے چونکہ جو تھے وہ بھی ظاہر معبود کی عبادت کرتے تھے اور اب سمندر پار کرنے کے بعد دریا پار کرنے کے بعد جب یہ آگے پہنچے تو پھر ان کو ایسا ہی معبود ملا جو کہ آنکھوں سے نظر آنے والا اور سامنے تھا ان کے دل میں یہ آردو اور خواہش پیدا ہوئی کہ اسی قسم کا ظاہر نظر آنے والا جو معبود ہے ہمارا بھی اس طرح ہونا چاہیے وہاں اللہ سحان تعالیٰ نے کہا کہ مرسا علیہ السلام نے کہا ان قوم تجالوم تم یکسر سراسر جاہل قوم ہو جہالت برتنے والے کیونکہ حقیقت ہے کہ اللہ پر ایمان کی بنیاد ایمان بالغیب ہے دن دیکھے اللہ کو ماننا اور اس پر ایمان لانا جیسا کہ سورہ بخار کے آغاز میں اللہ نے کہا ہے یؤمنون بالغیب وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں موسا علیہ سلاط و بھی جب اللہ سبحانہ خیالہ ہوا سے ہم کلام ہوئے اللہ نے ان سے کلام کی تو موسا علیہ صلاط و کے دل میں بھی یہ آردو اور خواہش پیدا ہوئی کہ چلو میں اللہ سے ہم کلام ہو تو کیا ہوں رب کا دیدار بھی کر لوں دیکھ ہی لوں روسالی سلاتم و سلام بھی اللہ کا دیدار نہیں کر سکے اللہ نے کہا میں پہاڑ کے وخر پہاڑ ریگا ریگا ہو گیا اور روحالی علیہ و سلام بے ہوش ہو گئے تو یہ بات وعدے ہو گئی کہ کوئی بھی دنیا میں اللہ سبحانہ ہوا تو کا اپنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ نہیں کر سکتا تو موسا علیہ السلام نے کہا میں ایمان لانے والا قوم موسا کا مطالبہ تھا ہمیں کوئی نظر آنے والا معبود چاہیے اور موسا علیہ سلات و بن دیکھے رب کو ماننے والے تھے دراصل شرک کی بنیاد ہی یہ ہے کہ معبود آنکھوں کے سامنے نظر آئے معبود کا آنکھوں کے سامنے ہونا اس چیز کا تصور اور مطالبہ یا اسے ضروری قرار دینا در حقیقت یہ شرک کی بنیاد ہے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ ذوق حضور در جہاں رسمِ صنم گری نہ عشق فریب پی دہت جانے وار کہ یہ جو معبود کو سامنے دیکھنے کا ذوق ہے اسی نے ہی دنیا میں بت بنائے بت تراشی بت گری صنم گری اس کے پیچھے کیا ہے کہ معبود آنکھوں کے سامنے نظر آئے کیونکہ عشق امید رکھنے والے کی جان کو فریب میں مبتلا کر دیتا ہے بہرحال بلی اسرائیل کے के قدم پر چلتے ہوئے کچھ نام نہاد مسلمان انہوں نے بھی اس طرح کا کام کیا کچھ نے تو قبریں پکی کر لی پختہ قبریں اور ان پر مجاور بن بیٹھے اور اپنا یہ ذوق پورا کیا یہ قبر پرستی اس کے پیچھے بھی ذوق وہی ہے ماہود کو آنکھوں کے سامنے دیکھنا اور کئی لوگوں نے کیا کیا کہ معرفت کے نام پہ اپنے شیخ کا تصور ہر لمحے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا کہ وہ عدم موجودگی میں بھی انہیں آنکھوں سے نظر آنے لگا جس کو تصور شیخ کہتے ہیں اور پھر وہ اپنے خیال میں ہر کام اپنے اس شیخ سے پوچھ کے کرتا ہے اس کا نام انہوں نے فنافی شیخ رکھا ہوا ہے فنافی شیخ پھر اس سے کچھ اور آگے بڑھے اور انہوں نے اسی صورت کو رسول قرار دے کر ان سے ہدایات لینا شروع کر دی اس کا نام رکھا ہے فناف رسول یہ ہر وقت رسول کا تصور آنکھوں میں اور وہ نظر آئے اسے تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو اسی صورت کو انہوں نے رب قرار دے کر ہر لمحے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا اور اسے فنا اللہ کہا یہ فنا فلّہ کا یعنی فناف شیخ فنا فرسول فنا, فنا اللہ اس کے پیچھے وہی ذوق ہے جو فرحونیوں میں تھا اور ان سے بنی اسرائیل نے لیا اور جس کے نتیجے میں انہوں نے موسا علیہ سلاۃ و سلام سے مطالبہ کر دیا اجالا قبال علیہ کہ ہمارے لیے بھی ویسے ہی الہ منا دے جیسے ان کے معبود ہیں اور پھر اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں صناف اللہ علامہ فنا ہر وقت وہ ایک حیرت اور شکل بنا لیتے ہیں اپنے شعر کی اپنے دماغ میں پھر اسی کو فنا فر رسول اور اسی کو پھر فنا اللہ اور آگے چلتے خدا کی نوبت بہ جا رسی انتہا یہاں کے ایک نے تو اپنے رب اور الہ ہونے کا دعویٰ کیا اسی نے کہا انلحق منصور کہتا تھا نا انق میں ہی ہوں اللہ محبور ہونے کے دعوے عمرے کے آواز منصور گہن شروع من اثر نو جلوہ دے دار و رسل کا دوسرا اٹھا کہتا ہے بڑا عرصہ ہوا منصور کا جو آبادہ تھا وہ بند ہوا اب میں اثر نو دار و رسر کو جلوہ دینے کے لیے آ گیا اند کی صدایں کسی نے کہا سبحانی ماں آ گانی سبحانی ماں آگام شانی میں پاک ہوں میری شان کتنی عظیم ہے اور وہ کہتا ہے من تدم تو, تو من شدی من جا شدم تو تن شدی تاکس نہ گویت باز عظیم من دیگر دی میں تو ہو گیا اور تو میں ہو گیا اللہ کو مختلف ہو میں جان اور تن تاکہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ میں اور ہوں اور اور ہے میں اور ایک میں شرک اور پچھڑے کین کا یہ جتنا بھی گورکھ دھندا ہے یہ سارے کا سارا اصل میں دماغ کی خرابی ہے کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا یہ کہتے ہیں جس کو شرک خلل ہے دماغ کا یہ بھی دماغ کا خلل ہے وہم و خیال اور گمان اور زان پر مبنی ہے ان کی تمام تر ریاضتیں یہ جو ریاضتیں مختلف کرتے ہیں یہ دماغ کو خراب کر دیتی ہیں یہ ہندوؤں جوگیوں اور نسرانیوں اور راہبوں سے لی گئی ہیں ان ریاضتوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کو آنکھ سے وہ کچھ دکھائی دینے لگتا ہے جو محض گمان اور خیال کی پیداوار ہوتا ہے حقیقت کچھ نہیں حقیقت سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ ترک حیوانات جلالی اور ترک حیوانات جمالی کی اصطلاحیں بنا کر اللہ کی بہت سی نعمتوں جیسے گوشت دودھ دہی گھی مکھن شہد اس طرح کی عمدہ طاقت دینے والی غلط کو ترک کر کے دماغ میں مزید خرابی پیدا کر لیتے ہیں اور کمزوری ہوتی ہے طاقت پر چیزیں نعمتیں نہیں استعمال کرنی کر کے حیوانات جلالی اور کر کے حیمانات جمالی کا نام دیا ہو. اور زیادہ دماغ میں خشکی پیدا ہوئی تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نظر نہ آنے والی چیزیں بھی انہیں نظر آنے لگ مریض ہوتے ہیں نا ان کو گمان ہونے لگ جاتا ہے جیسے ہمارے پاس جس کو جن ہو گئے وہ جن نہیں دماغ کا خزن ہوتا ہے کہ دماغ کے سیلز اس کے کمزور ہو جاتے ہیں اس کو جانتی آنکھوں سے جی چیزیں آنے لگتی. اور جیسے رات کے وقت گٹا کے دھیرے میں آسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہو کوئی بندہ اوپر نگاہ اٹھاتا ہے دھیرے میں تو اس کو عجیب की عجیب قسم کی شکلیں بننا اور دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے ہوتا کچھ بھی نہیں اور جیسا کوئی تصور دماغ میں ہوتا ہے ویسا وہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے یہ ریاستیں کر کر کے اور چلے لگا لگا کے اور اوٹے سیدھے کام کر کر کے یہ اپنے دماغ کی خود ہی حالت اور تمام بت پرست اسی خیال اور خواہش نفس کے پیچھے لگ کے خیالی خداؤں کی پرستش کر رہے ہیں کوئی پتھر کی بنی ہوئی مورتی کو سامنے رکھ لیتا ہے کوئی اس کا محض تصور سامنے رکھتا ہے حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت میں قرب الہی کے لیے ان ریاضتوں کا اور سلسلوں کا کوئی ذکر نہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس کو رحم و گمان اور اتباع نفس قرار دیا ہے اور بت پرستی قرار دیا ہے اور اگر اللہ کے قریب ہونے کا یہی طریقہ ہوتا جو ان صوفیوں نے بنایا ہوا ہے تو یقیناً اللہ تعالی اس کے بارے میں ضرور خبر دیتے اور روسا علیہ سلاۃ والسلام جیسے جلیل القدر پیغمبر وہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا دیدار برداشت نہیں کر سکے اس دنیا فانی میں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ کوئی اور انسان یہ اللہ کے دیدار کو برداشت کر سکے اور اللہ کا تصور اپنی آنکھوں کے سامنے لا سکے جس کو یہ شناف اللہ کا نام دیے خیر موسا علیہ السلط نے ان کو منع کیا کہ یہ جو تم مطالبہ کر رہے ہو یہ جہالت پر مبنی اللہ نے وعدہ کیا آؤ موسا علیہ السلاطلام چند افراد کو لے کر پہنچ گئے پیچھے ہارون علیہ سلاۃ والسلام کو خلیفہ بنا کے گئے جس کا یہ پچھلے سبب میں تذکرہ آیا ہے اب وہ تو چلے گئے السلام یہی چیز بنی اسرائیل کے دماغ میں فنڈ ہوئی پڑی تھی نظر آنے والا خدا نظر آنے والا خدا تو اللہ سبحانہ ہوا تعالی فرماتے ہیں کہ موسعیہ سرات والسلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بچھڑ بنا لیا جو ایک ایکچھڑے گا اور اس کی گائے جیسی آواز بھی تھی سو تاہا میں بھی یہی قصہ بیان ہوا ہے قدر تفصیل وہاں پر آ جائے یہاں پہ نے کہا ہے بن کہ حلی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اپنے زیور تھے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمٹیوں کے زیور تھے اس طرح کے تورات میں بھی لکھا ہوا ہے لیکن یہ باتیں غلط ہیں اللہ نے من ہولی کی ہی, ہی کہا ہے وہ بنی اسرائیل کے اپنے ہی زیورات تھے جن کے ساتھ انہوں نے وہ سونے کا بچھڑا تیار کیا موسٰ علیہ اسلام طور پر تشریف لے گئے تو سامبری نے یہ کام کیا تھا یہاں نسبت بنی اسرائیل کی طرف کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل نے تیار کیا تو اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل راضی اور آمادہ تھے اس کام کے کرنے پر تو سامری نے وہ لوگوں کا زیبر اکٹھا کیا اور اس کو آگ میں پگھلا کر بچڑے کی شکل کا ایک وہ بنا دیا جس سے گائے کی آباد نکلتی تھی تو یہ بچڑا جب اس نے سونے کا بنایا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ واقعہ کم گوشت پوست کا بچڑا بھاجا جس طرح ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی دلیل واضح موجود نہیں ہے صورتحال میں اس کا کچھ ذکر آئے گا کہ سامری نے موسا علیہ السلام کی گھوڑی کے پاؤں کے تلے سے کچھ مٹی دی قبض تو قبض تک بھی اثر وصول تو وہ اس نے بچھڑا گائکہ بنا کے اور وہ اس پہ مٹی جو تھی ماری تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل جاندار بچھڑا بن گیا لیکن بہرحال اس کی کوئی وعدے دلیل اور ثبوت نہیں ہے تو اللہ سہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبیرا جس کو انہوں نے معبول بنایا ہے دیکھتے نہیں یہ تو ان سے کلام ہی نہیں کرتا سارے شراخ سے اللہ سلحانہ تعالیٰ نے کلام کی نظر نہ آنے کے باوجود اللہ نظر نہیں آئے السلام لیکن موسا علیہ السلام تو اسلام سے ہم کرام ہوئے یہ کیسا ایسا معلود ہے جو سامنے نظر بھی آ رہا ہے اور کلام بھی نہیں کرتا موس علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت کا راستہ بتایا نظر نہیں آیا اللہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ جس کو تم نے معذور بنایا ہوا ہے وہ تمہیں عقل سمجھ نہیں نظر آنے سامنے ہونے کے باوجود کوئی ہدایت کی بات یہ نہیں کہہ سکتا پھر یہ معمول کیسے ہو سکتا ہے معمول کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہم کلام بھی ہو اور ہدایت کا راستہ بھی दे ہدایت بھی دے راہ راست پر بھی چلائے گامزن کرے اور کلام بھی کرے یہ ضروری ہے معمول کے لیے تو اگر بال فرض اس میں جان پڑ ہی گئی ہے اس طرح کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ جی جان بھی جیسی بلکہ اس سے بے شمار گائیں ڈنڈے کھاتی پھرتی ہیں زنجیروں میں بدھی ہوئی بے بس دون دینے پر مجبور ہیں تو جو خود بے اور مجبور ہو وہ بھلا معبود کیسے ہو سکتا ہے اتحا قانو ظالمین انہوں نے اس کو معبود بنایا اور یہ ظالم تھے غلط معیم اور جب وہ پشیمان ہوئے وار او ان اور انہوں نے سمجھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں رب نا فرل تو انہوں نے کہا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا نہ من الخاصری تو یقینا ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے ولن سوتی کا فی ایس کا لفظی ترجمہ منترا ہے جب ان کے ہاتھوں میں گرا دیا گیا یہ اس کا لفظی ترجمہ لیکن یہ محاورہ ہے عربی کا اور محاورہ اپنے حقیقی معنی پر نہیں ہوتا اصل میں جب بندہ نادم اور پشیمان ہوتا ہے تو اس کا سر اس کے ہاتھ میں آ گرتا ہے یا پھر وہ اپنی انگلی کو کاٹتا ہے تو گویا اس کا منہ اور دان اس کے ہاتھوں میں آ سر چھکا کے وہ اپنے پولے کاٹتا ہے یا ویسے سر پکڑ کے بیٹھتا یہ ندامت اور پشیمان ہونے کی ایک نشانی ہوتی ہے بہرحال جب وہ نادب ہوئے اور موسا علیہسلات نے انہیں سمجھایا اور موسا کا غیر و غدت دیکھ کر انہیں احساس ہو گیا کہ انہوں نے غلطی کر لی ہے تو پھر انہوں نے یہ دعا کی ان کی اس دعا کی قبولیت اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ذکر صورت توبہ میں ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو یہ تمہارے لیے تمہارے باری بالکال کے ہاں بہتر ہے وہ تفسیر ادھر گزر چکی ہے راجا موسا علاقوں میں یہ بدبان آصیفہ اور جب موسا علیہ السلام موسے سے بھرے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف لوٹے تو انہوں نے کہا کالہ میں سما خلف تمونی میرے بعد تم نے میری بری جانشینی کی میرے برے جانشی بنے ہو عجیب تم امرا ربی کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی وہ القلاحا اور وہ پختیاں جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی جن کو رات جن پر لکھی گئی تھی اس کو انہوں نے پھینک دیا وہ آق رسی عقی یا اور اپنے بھائی کا سر پکڑا اور انہیں اپنی طرف کھینچا کہا یگنا ان نل قوم استد تو ہارون علیہ السلام جن کا ساتھ مکے انہوں نے کھینچا تھا موسا سے کہنے لگے اے موسا میری ماں کے بیٹے ان نل قوم راخو بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا واقعلون اور قریب تھے کہ یہ مجھے قتل کر دیتے فلاں تشمت پیلم تو, تو مجھ پر دشمنوں کو خوش نہ کر ولاج علیم القال اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ سارے اصلاۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو بڑے غصے کے ساتھ یہ آئے اپنی قوم کے پاس کوہ دور سے واپس رزبان کہتے ہیں غصے سے بھرا ہوا اور آصف کہتے ہیں غم زیادہ افسوس کرنے والا لغت میں آصفہ کا معنی بھی غصے کے معنی میں استعمال ہوا ہے آصف کا لفظ شدید غصے کی حالت میں اس طرح سورہ زروف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فلنا آسا خون جب انہوں نے ہمیں سخت غصہ دلایا انتقم نامن تو ہم نے اس سے انتخاب لیا تو اگر دونوں کا ہمارا غصے والا کرے تو مطلب بنتا ہے کہ شدید غصے کے ساتھ بھرے ہوئے اور بعد اہل علم کہتے ہیں کہ غصہ اور افسوس یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں جب بندہ پریشان ہوتا ہے اگر سامنے والا اس سے کمزور ہو تو اس کو غصہ چڑھتا ہے اور اگر طاقتور ہو تو پھر اس کو افسوس ہوتا ہے ایک ہی کیفیت کے یہ دو مختلف نام ہیں مختلف اعتبارات سے بہرحال بنی اسرائیل میں رہ کر موسا رحی سلات کو ان پر غلبہ بھی حاصل تھا اور ان کی جہالتوں کی وجہ سے وہ بے باس بھی تھے اس لیے انہیں غالب ہونے کی وجہ سے غصہ بھی آیا اور جہالتوں کے آگے بے بسی کی وجہ سے وہ غمناک بھی ہوئے افسوس بھی انہیں ہوا کیونکہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ان کو خبر دے دی تھی کہ انہوں نے پیچھے سے ایسا مل جائے تو کہتے ہیں بے ما خلف تمہوں من باغ یعنی جاتے وقت تم نے کہہ کے گیا تھا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تو ہارون میرے بعد خلیفہ ہوں گے ان کا حکم ماننا اور مفصدوں کے پیچھے نہ لگنا جب مقررہ بھی آج چالیس دن تک میں واپس نہ آیا تو تم نے سمجھ لیا کہ میں مر گیا ہوں تو تم نے بچڑا بنا کر پوجنا شروع کر دیا تم تو میرے بہت برے جانشین ثابت ہوئے ہو اور انہوں نے بڑا برا کام کیا تو موسا علیہ السلام و سلام کا یہ غصہ دو صورتوں میں ظاہر ہوا ایک تو انہوں نے کیا کیا وہ القلوا شدید غصے کی وجہ سے الواح کو تختیوں کو پھینکا اور دوسرا کام کیا وہ آخر براسی عقی موسا نے ہارون علیہ سلاسلام کا سر پکڑ کے اپنی طرف گھسیٹا اسے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھنے اور سننے میں بڑا فرق ہے سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہوتی اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ سنی سنائی بات پر اعتماد اور یقین تحقیق کے بغیر نہ کیا جائے اور کہا ہے نہیں سر خبروں کل خبر جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہوتی اللہ جل نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی جو ان کی قوم نے بچڑے کے معاملے میں جو کیا تھا بچڑا بنا لیا تھا مگر انہوں نے تختیاں نہیں پھینکی جب موسا علیہ السلام نے آنکھوں سے دیکھا تو تختیاں پھینک دی اور وہ ٹوٹ گئی موسا علیہ السلام نے پھر قارون کو پکڑا سر سے اور اپنی طرف گھسیٹا تو کہنے لگے اے میری ماں کے بیٹے اب تو وہ سگے بھائی موسا علیہ السلام کے موسا اور ہارون دونوں سگے بھائی تھے لیکن اب ہارون نے یہ کہا اے ماں کے بیٹے ماں کا بیٹا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ شفقت کی طرف اشارہ کیا ہے شفقت حاصل کرنے کے لیے کہ میری ماں تیری ماں ایک ہی ہے تو اپنا امہ اے میری ماں کے بیٹے اندر قوموں نہیں قوم نے مجھے کمزور سمجھا یعنی میں نے بچڑے کی پوجا سے باز رکھنے کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کی مگر یہ جاہل لوگ مجھ پر ہی حملہ اور ہو گئے وقابل نہیں مجھے قتل کرنے لگے تھے فلاں آگاہ تو مجھے سردنش کر کے دشمنوں کو خوش نہ کر دشمنوں تو چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑے جو مجھے سردرش کرے گا اللہ کے قصور بھی کوئی نہیں میرا تو اس سے دشمن راضی ہوں گے دشمنوں سے یہ بچڑا بنانے والے اور اس کی عبادت کی حمایت کرنے والے لوگ تھے تو بہرحال کہتے ہیں ظالمین مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شمار نہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کی دعا کیا کرتے تھے اللہ و, و, و شماعت الآدا وسعلق اللہ اردمی کا و, و, و, و شماتت الادا شماتت الادا کی خوشی یعنی ایسا میرے ساتھ معاملہ نہ ہو کہ مجھے دیکھ میرے دشمن خوش تو بہرحال جب ہارون علیہ السلام نے وضاحت کی تو موسا علیہ السلام کہتے ہیں پال رب الفرلی ولی عقی اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی وہ ادخلنافی رحمہ کی اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے وہ انطا رحم الرحمین اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ہارون علیہ السلام کے حلیمانہ اور آجزانہ لہجے اور عذر سے موسا علیہ السلام درد ہو گئے اور اللہ کے حق ہاں دعا کی اپنے حق میں بھی اور اپنے بھائی ہارون کے حق میں بھی کہ میری بھی اس جاتی کو معاف فرما دے جو غصے کی وجہ سے میں نے ہارون پر کر دی ہے ان سے ڈانٹا ہے اور کھیچہ بسیتا ہے اور ہارون علیہ السلام کی غلطی بھی معاف کر دے بخشش کر دے کہ لوگوں کو بات رکھنے میں جو ان سے کوتاہی ہوئی اس کی بخشش اور مغفرت فرما لے